الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ اما بعد ہمارے بھائی سلیم اکبر ڈبلن سے اور عامر بھائی کنیڈا سے اور عمار فیصل بائی انگلینڈ سے سوال کرتے ہیں کہ موجودہ حالات میں اگر مسجد میں عید کی نماز پڑھنا ممکن نہ ہو کھلے میدان میں کسی پارک وغیرہ میں عید کی نماز پڑھنا ممکن نہ ہو تو کیا گھروں میں عید کی نماز ادا کی جا سکتی ہے اور اگر گھر میں عید کی نماز پڑھتے ہیں تو کیا اس میں خطبہ بھی دیا جائے گا تو اس سوال کا جواب جاننے سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ عید کی نماز کا اسلام میں حکم کیا ہے کیا عید کی نماز پڑھنا واجب ہے لازمی ہے لازمی ہے تو کیا ہر ایک پہ لازم ہے ہر ایک پہ واجب ہے یا چند لوگ یہ فریضہ ادا کر لیں تو باقی لوگوں سے ساکت ہو جائے گا یا یہ عمل سنت موقع ہے تینوں اقوال تینوں ارا موجود ہیں کچھ علامہ کرام یہ مانتے ہیں کہ نماز عید کیا ہے سنتے موقع ہے کچھ علماء کرام کہتے ہیں یہ فرض ہے لیکن سب پہ نہیں کچھ لوگ اس پہ عمل کر لیں تو باقی لوگوں سے یہ فریضہ ساکت ہو جائے گا اور تیسرا موقف یہ ہے کہ نماز عید ادا کرنا واجب ہے اور ہر ایک پہ واجب ہے اور یہ آخری موقف درست موقف ہے یہ راجے ہے اس کے راجے ہونے کے دلائل کیا ہیں پہلی دلیل یہ ہے کہ نبی علی اصلاۃ اسلام اپنی زندگی میں مسلسل عید کی نماز پڑھتے رہے کبھی آپ نے ناغا نہیں کیا نہ کبھی آپ نے زبانی ایسا اشارہ دیا جس سے پتا چلے کہ یہ نماز پڑھنا واجب نہیں ہے اور نہ عملی طور پہ آپ نے کوئی ناغا کیا کہ ہمیں معلوم ہو جاتا کہ یہ نماز پڑھنا واجب نہیں ہے پھر آپ کے خلفائے راشدین بھی مسلسل اسی پہ گامزن رہے اسی پہ کاربند رہے اور عید کی نماز ادا کرتے رہے دوسرے نمبر پہ دلیل یہ ہے کہ نبی علی اصلاۃ والسلام نے عورتوں کو یہ تعلیمات دی ہیں کہ وہ نماز کہاں پڑھیں گھر میں پڑھیں ان کی نماز مسجد سے گھر میں ادا کرنا کیا ہے افضل ہے بہتر ہے لیکن جب عید کی باری آتی ہے تو آپ ام عطیہ سے کہہ رہے ہیں انہیں حکم دے رہے ہیں کہ تمام عورتوں کو عید کی نماز کے لیے گھروں سے نکالو ان عورتوں کو بھی نکالو جو پردے کی وجہ سے گھر کے اندرونی حصے میں رہتی ہیں نوجوان عورتوں کو بھی نکالو آپ سے سوال ہوا کئی عورتیں ایسی ہیں جن کے پاس پردے کے لیے چادریں نہیں ہیں فرمایا انہیں بھی نکالا جائے تو پردے کا کیا بنے گا فرمایا جس عورت کے پاس چادر نہیں ہے اسے اس کی سہیلی اپنے پردے میں شریک کر لے غور کیجئے پردہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے عید کی نماز کو ساکت نہیں کیا, نہیں کیا. اور دوسری طرف پردے کی ہم یہ سمجھیں پردہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے یہ نہیں کہا کہ پردے کے بغیر وہ آجیں جائیں کہا پردہ بھی کرنا ہے اور عید کی نماز بھی ادا کرنی ہے یہاں سے میری ان ماؤں بہنوں کو سب کا حاصل کرنا چاہیے جو بے پردگی میں زندگی گزار دیتی ہیں اور خصوصاً عید کا دن ہماری نوجوان بیٹیوں نے بہنوں نے مکمل طور پہ میک اپ کیا ہوتا ہے اور پردے کے بغیر بازاروں میں پھر رہی ہوتی ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہی ہوتی ہیں رشتہ داروں کے گھروں میں جا رہی ہوتی ہیں تو نبی علی اسلام نے پردہ بھی معاف نہیں کیا اور عید کی نماز کو بھی ساکت نہیں کیا تو اس سے پتا چلا کہ نماز عید واجب ہے مرد کیا عورتوں پہ بھی, بھی واجب ہے اور تیسرے نمبر پہ تیسری دلیل نماز جمعہ کی فرضیت ہم سب جانتے ہیں نماز جمعہ فرض ہے جبکہ کہ نبی علیہ اللہ نے عید کی عید کا دن جمعہ کے دن ہونے پہ جمعہ کی نماز کو ساکت کر دیا ہے آپ نے رخصت دے دی ان لوگوں کو جو عید کی نماز پڑھ لیں کہ وہ جمعہ سے رخصت لے سکتے ہیں جمعہ کی نماز میں حاضر نہ ہونا چاہیں تو انہیں رخصت ہے عید چونکہ جمعہ کے دن ہے دو چیزیں جمع ہو گئی ہیں عید کی نماز بھی اور جمعہ کی نماز بھی تو آپ نے کہا ہے کہ وہ لوگ جو عید کی نماز ادا کریں گے انہیں جمعہ کی نماز سے رخصت ہے لیکن آپ نے جمعہ کی وجہ سے عید کی نماز میں رخصت نہیں دی تو اس سے کیا پتا چلا کہ نماز عید واجب ہے یہ ادا کرنا فرض ہے لازمی ہے ضروری ہے جب یہ نماز ادا کرنا واجب ہوا ضروری ہوا تو یہ ہر شکل میں ادا کی جائے گی اگر کھلے میدان میں موقع ملے تو الحمدللہ اور یہی سنت ہے طریقہ ہے کہ اس کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن اگر کھلے میدان میں ادا کرنے کا موقع نہ ملے تو مسجد میں ادا کر سکتے ہیں مسجد میں ادا کرنے کا موقع نہ ملے تو گھر میں ادا کریں گے چونکہ واجب ہے فرض ہے لازمی ہے ضروری ہے گھر میں اگر ہم عید کی نماز ادا کرتے ہیں مسجد میں ادا کرنے کا موقع نہیں ملتا میدان میں موقع نہیں ملتا تو پھر طریقہ کار کیا ہوگا وقت کیا ہوگا سورج نکلنے کے پندرہ منٹ کے بعد عید کی نماز ادا کرنا افضل ہے بہتر ہے میں عید الفطر کی بات کر رہا ہوں اور سنت یہ ہے کہ آپ عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے کوئی نہ کوئی چیز کھا لیں کھجوریں کھا لیں نبی علی سات اسلام عید الفطر کی نماز سے پہلے کھجوریں کھا لیا کرتے تھے علم نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ پتا چلے کہ آج روزہ نہیں ہے تو عید الفطر سورج نکلنے کے پندرہ منٹ کے بعد سے زوال تک کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے فسٹ ٹائم پہ ادا کرنا افضل ہے بہتر ہے طریقہ کار کیا ہوگا دو رکھتے ہیں امام نسائی وغیرہ روایت کرتے ہیں جناب عمر فاروق سے کہ نبی علیہ سات اسلام نے فرمایا کہ نماز عید عید الاضحیٰ دو رکھتے ہیں اور عید الفطر بھی دو رکھتے ہیں جناب عمر فاروق کہتے ہیں یہ الفاظ جاری ہوئے ہیں تمہارے نبی کی زبان پہ اور یہ مکمل نماز ہے آدھی نماز نہیں ہے کسر نہیں ہے تو نماز عید پھر کتنی رکھتے ہوئی دو رکھتے ہیں یہ دو رکتیں کیسے ادا کریں گے جیسے عام نماز ادا کرتے ہیں البتہ عام نماز سے اس نماز میں جو فرق پایا جاتا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں عید الفطر کی دو رقطوں میں عید الاضحی کی دو رقتوں میں بارہ اضافی تکبیریں کہی جائیں گی جو عام نماز میں نہیں ہوتی پہلی رکت میں سات تکبیریں اور دوسری رکت میں پانچ تکبیریں ترتیب کیا ہوگی امام صاحب تقبیر تحریمہ کہیں گے اس کے بعد دعائے سفتا پڑیں گے اللہ خطایا یا سبحان اللہ عبی حمدی کا و تبارک اسمک اور اس کے بعد ساتھ اضافی تکبیریں کہیں گے ہر تکبیر کے ساتھ رف الدین کریں گے یا نہیں کریں گے یہ سوال ہے نبی علیہ السلاۃ والسلام سے سراہد کے ساتھ کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے ان اضافی تکبیروں کے ساتھ رفل دین کیا ہو یا نہ کیا ہو البتہ جناب عبداللہ بن عمر سے یہ ملتا ہے کہ وہ ہر اضافی تکبیر کے ساتھ رفل دین کیا کرتے تھے اور ہم سب جانتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر اتباع سنت میں بہت آگے تھے اسی لیے امام ابوالقیم رحمہ اللہ ذات المعاد میں فرماتے ہیں اس موقع پہ کہ عبداللہ بن عمر نے ان اضافی تکبیروں کے ساتھ رف الدین کیا اور وہ متبع سنت اس لیے ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے یہ مفہوم ہے امام ابن قیم کی گفتگو کا دوسری جانب امام ابو دود اپنی سنن میں عبداللہ بن عمر سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلاط والسلام نماز کے رکوع سے پہلے ہر تکبیر کے ساتھ رف الدین کیا کرتے تھے یہ حدیث عام نماز کے بارے میں ہے. نماز عید کے بارے میں نہیں ہے لیکن اس کے الفاظ ہر نماز کے لیے دلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے ہر تکبیر کے ساتھ کرتے اس لیے رف کرنا چاہیے امام مالک کی بھی یہی رائے تھی دیگر بہت سے احمد کی یہ رائے تھی تو سات اضافی تکبیریں اور ہر تکبیر کے ساتھ کیا ہوگا رف اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ ایک تکبیر سے دوسری تکبیر کے درمیان خاموش رہیں گے یا کچھ پڑھیں گے نبی علیہ السلاۃ اسلام سے اس بارے میں کچھ بھی ثابت نہیں ہے تو اگر کوئی خاموش رہتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس دوران اللہ کی ہمدوسنا بیان کر سکتے ہیں کیونکہ عبداللہ بن مسعود بتاتے ہیں کہ ہر دو تکبیروں کے درمیان کیا ہے اللہ کی ہمدوسنا ہے سات تکبیریں کہہ لی گئیں اس کے بعد امام صاحب کیا پڑھیں گے سرح فاتحہ آسا وا اونچی وا اونچی اس کے بعد تلاوت کریں گے پہلی رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ آلہ کی اور دوسری رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد سرح غاشیہ کی لیکن اس معاملے میں دو طریقے ثابت ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام سے دو سنتے ثابت ہیں ایک یہ ہے کہ پہلی رکت میں سرح اعلی دوسری میں سور غاشیہ اور دوسرا یہ ثابت ہے کہ پہلی رکت میں سورح فاتحہ کے بعد سورہ قاف اور دوسری میں سرح فاتح کے بعد سرح قمر اس کے بعد امام صاحب رکو میں جائیں گے اور پہلی رکت کو ایسے ہی مکمل کریں گے جیسے عام نماز کو مکمل کرتے ہیں جب دوسری رکت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو پھر پانچ اضافی تقبیریں کہیں گے اور اس کے بعد سرح فاتحہ پڑھیں گے سورہ فاتح کے بعد سرح غاشیہ کی تلاوت کریں گے اور اگر پہلی رکت میں سورہ فاتح کے بعد سرحاف کی تلاوت کی تھی تو دوسری رکت میں سورہ فاتح کے بعد سورہ کمر کی تلاوت کریں گے اس انداز سے دونوں رقطیں مکمل ہو جائیں گی یہ بارہ اضافی تکبیریں ان کی دلیل کیا ہے کئی لوگ نماز عید کی دو رقطوں میں اضافی تکبیریں بارہ سے کم کہتے ہیں جب کہ صحیح موقف یہ ہے کہ کتنی اضافی تکبیریں کہی جائیں بارہ یہ ثابت ہے نبی علی سات اسلام سے کئی ایک احادیث میں مثال کے طور پہ ام المؤمنین عائشہ رویت کرتی ہیں آپ سے کہ پہلی رکعت میں آپ سات بھی نے کہتے تھے دوسری میں پانچ اور اس حدیث کو امام ابو ابود وغیرہ نے بیان کیا اور اس کی صنعت ٹھیک ہے ایسے ہی عبداللہ بن عمر بن آس رویت کرتے ہیں نبی علی ساط اسلام سے اسے بھی امام ابو دعود نے اور دیگر احمد حدیث نے بیان کیا اور اس کی سنت بھی بالکل ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی احادیث موجود ہیں تو خلاص ایک اکرام یہ ہے کہ اضافی تکبیریں کتنی ہوں گی بارہ ہوں گی اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ نماز کے بعد خطبہ دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا نبی علی اصلاۃ نماز عید کے بعد خطبہ دیا کرتے تھے اور امام ابو دود کرتے ہیں کہ آپ اعلان کیا کرتے تھے کہ ان نہ خطبہ دینے لگے ہیں جو بیٹھنا چاہتا ہے خطبہ سننا چاہتا ہے بیٹھ جائے سنیں اور جو جانا چاہتا ہے چلا جائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خطبہ سننا واجب نہیں ہے آپ نے اختیار دے دیا ہے لیکن خود آپ بطور امام یہ خطبہ دیا, دیا کرتے تھے یہ ہے آپ کا طریقہ نماز عید کا خطبہ عید کا نبی علیہ السلاط والسلام نے کسی حدیث میں یہ نہیں کہا کہ اگر گھر میں عید کی نماز پڑھنی پڑ جائے تو وہاں خطبہ نہیں ہوگا کئی فک نام نے یہ رائے پیش کی ہے یہ فتویٰ دیا ہے کہ گھر میں عید نماز نماز عید پڑھنے کی شکل میں خطبہ نہیں ہوگا وہ علماء کلام قابل احترام ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں لیکن دلیل کی روشنی میں کسی بھی عالم دین سے اختلاف کا حقاصل ہے تو میری ناقص رائے یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم خطبہ عید ساخت کر دیں نماز عید کا طریقہ ایک ہی ہے میدان میں پڑھیں مسجد میں پڑھیں یا گھر میں پڑھیں گھر میں عید کی نماز پڑھیں خطبہ عید ساخت ہو جائے گا اس کے لیے واد دلیل چاہیے آپ ایک چیز ساخت کر رہے ہیں جو نبی علیت اسلام سے ثابت ہے اس کے لیے وعد دلیل کی ضرورت ہے فکاہ کرام کی آرا اور ان کے اقوال خطبہ عید کو ساخت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے خطبہ عید دیا جائے گا اور اس معاملے میں میں موجودہ زمانے کے عظیم محدث علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کا طریقہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا ایک بار شدید بارش کی وجہ سے نماز عید ادا کرنے کے لیے وہ عید گاہ میں نہیں جا سکے تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا نماز عید پڑھائی اور اس کے بعد خطبہ دیا یہ کن کی بات کی میں نے شیخ محمد الدین البانی رحمہ اللہ کی عظیم محدث عظیم فقی اور آپ جانتے ہیں کہ شیخ البانی اتباع سنت میں بہت آگے تھے تو اس لیے میری ناقص رائے یہی ہے کہ خطبہ عید دیا جائے گا اب آپ سوال کریں گے کہ عام آدمی کیسے خطبہ عید دے گا تو خطبہ عید دینا کو زیادہ مشکل نہیں ہے ابھی چند ایام باقی ہیں وہ خطبہ یاد کر لینا چاہیے جو نبی علیہ صلاۃ وسلام دیا کرتے تھے ان الحمد للہ نحمد ہُو ہوں یہ پورا خطبہ یاد کر لینا چاہیے اور سعادت مند ہے وہ آدمی جو نبی علیہ صاحت و اسلام کے الفاظ کو یاد کرے اور اپنے سینے میں جگہ دے اور پھر لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کرے لیکن اگر کوئی یاد نہیں کر پاتا تو اتنا تو آپ کہہ سکتے ہیں الحمد للہ رب العالمین وسلاۃ وسلام علا نبی محمد والی وصحب اجماعین اور اگر آپ اتنا بھی نہیں کہہ سکتے یہ تو کہہ سکتے ہیں الحمد للہ وسلاۃ وسلام علا رسول اللہ اور اگر آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے تو الحمد للہ تو آپ کہہ سکتے ہیں الحمد للہ رب العالمین آپ کہہ سکتے ہیں دوسرے درود آپ آب درد ابراہیمی پڑھ لیں اللہ مسل علی محمد وہ پورا درود ابراہیمی ہر ایک کو آتا ہے وہ پڑھ لیں یا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں آپ یعنی کہ اللہ کی حمد و صناحی بیان کر لیں اور نبی علیہ ساط اسلام پہ درود بھی پڑھ لیں بہتر یہی ہے کہ خطبہ حاجت یاد کریں پورا لیکن اگر وہ آپ یاد نہیں کر پاتے تو کسی بھی طریقے سے اللہ کی حمد و صناح بیان کریں نبی علیہ ساط و اسلام پہ درود پڑھیں اور پھر لوگوں کو وعد و نصیحت کریں بعض نصیت آپ کیا کریں گے جو بھی آپ کے ذہن میں مثال کے طور پہ آپ انہیں بتائیں کہ اللہ نے آپ پہ انعام کیا آپ کو روزے رکھنے کی توفیق دی اللہ نے آپ پہ کرم کیا آپ کو مسلمان بنایا اللہ کی بے شمار نعمتیں آپ کے پاس ہیں عید کے دن نعمتوں کو بھول نہیں جانا کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو حرام پہ مبنی ہو عید کے دن گندی فلمیں نہیں دیکھنی عید کے دن مرد حضرات اپنی شلواریں ٹکھنوں سے نیچے نہ لڑکائیں عید کے دن اپنی داڑھی نہ موڑنے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور ویسے بھی بتائیں کہ اس دن عہد کریں کہ ہم نے سوز سے بچنا ہے ہم نے چوری سے بچنا ہے غیبت سے بچنا ہے تو اس اور لوگوں کو نماز پڑھنے کی نصیحت کریں کہ رمضان کے بعد بھی نمازیں پڑھی جائیں روزے بھی جاری رکھے جائیں نفری روزے رکھے جائیں تو اس قسم کی وعد نصیحت کی جائے اور پھر لوگوں کو صدقہ خیرات کی ترغیب دی جائے تو نبی علی صد السلام اپنے خطبہ میں وعض نصیحت کرتے تھے اور صدقہ خیرات کی ترغیب دیا کرتے تھے ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ خطبے دو ہوں گے یا ایک نماز جمعہ میں کتنے خطبے ہوتے ہیں خطبہ جمعہ دو حصوں پہ مشتمل ہوتا ہے آپ پہلے خطبہ دیتے تھے پھر بیٹھتے پھر کھڑے ہو کے دوسرا خطبہ دیا کرتے تھے نماز عید میں ایسا آپ سے صحیح سنن سے ثابت نہیں ہے اس لیے خطبہ عید ایک ہی ہوگا خطبہ عید میں دعا کی نہایت اہمیت ہے کیونکہ نبی علیہ سات اسلام نے ام عطیہ سے کہا تھا عورتوں کو لے کر آؤ نماز عید کے لیے عیدگاہ میں پہنچے وہ عورتیں بھی پہنچیں جو حیض کی حالت میں ہیں وہ نماز میں شریک نہ ہوں مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ خطبہ عید میں دعا کو ہم یہ دینی چاہیے اور دعا کا اہتمام کرنا چاہیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کرودے خیر و سلامتی سے مکمل کرنے کی توفیق دے اور انہیں قبول فرمائے ان رودوں میں جو ہم سے کمیاں کتائیاں ہوئی ہیں انہیں نظر انداز فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں خیر و سلامتی کے ساتھ عید کی نماز ادا کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تمام امراض تمام وباؤں سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عید کی نماز آپ کی سنت کے مطابق کسی نہ کسی عیدگاہ میں میدان میں پارک میں کھلی جگہ پہ ادا کرنے کی توفیق دے واخاعانہ الحمد اللہ رب العالمین